الحمد رب ابلعالمین ولاقبۃ المطقین وسلاۃ والسلام على سید والمرسلین قال اللّہ تعلیٰ و تبارک بلقرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللّہ الرحمن الرحیم ما صلا لم فیثر من المسلین صدق اللّہ العظیم و صد کا رسولنبی الکریم الروف الرحیم اللّہ منورکلوبہ ناب القرآن وضین اخلاق ناب القرآن واد خل الجَََََن طب بالقرآن و نچ نام رب القرآن کال اللّہ تعالیٰ و کا ان اللہ و ملاکۃسب یا منسل علیہ وسلم و تسلیمہ سلاۃ علیق محبوبہ ربی العالمین سلاۃ السلام علیک رحمٰ <سلام> ولا علی کَابق یا رسول الملحم ہم و ثنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مالک شش ہاتھ پہ اللہ جللہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول مختشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مائے رقاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید ان سجاں سر لالا رخا نی رے تاباں سر نشین محبشاں ماہ خوباں شہن حسینہ تمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل سے تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نی بتحا راز دار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ شان شاہو نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سالا کا کم فی سکر کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب میں کہے گا لم نق و من المسلیم کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے پنجگانہ نماز ہر عقل بالغ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے اور قرآن مجید میں مختلف سیغوں سے سات سو سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید فضائل ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترغیب میں وارد ہیں اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا اللہ کا حکم جانتا ہے اس کو کہا جائے آؤ نماز کو تو وہ آگے سے مذاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحکار نہیں کرتا بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا جو نماز کو ہلکا جانے خفیف جانے وہ بھی دارہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا کے بارے میں علماء کی آرا مختلف ہیں حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے حضرت امام مالک کا کول ہے کہ اور امام شافی کا بھی یہی کول ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تاذیر نافذ ہوگی یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے اور فرمایا اس کو ساتھ قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوا نماز کے تارک کے کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من تارک صلا متعمدََََََََََََ فقد كافر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانيہ کفر کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمٰ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل تريب میں ہے گویا اس نے کافروں والا کام کیا اس لیے آپ یہ فتوا دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن باقی باقى آئمہ کہتے ہیں اس کو حدن قتل کیا جائے اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا یہ اس کے لیے حکم ہے جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی ہلکا جانتا ہے تمشقر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آئمہ اربعہ کے نزدیک کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے متدد ہے لیکن سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھنے والا اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے حضرت غوث اعظم اشیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحما آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو حضرت سلطان باہو علیہ رحما آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا حضرت شیخ سادی شرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے لٹائے گا اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھتے اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو داود نے روایت کیا امام نسائی نے روایت کیا دیگر محدثین نے روایت کیا آقا کریم نے شاد فرمایا بین الرجل و بین القفر ترک و آدمی اور کفر کے درمیان ترکِ سلاط ہیں یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک سلاط ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے یا دیگر اما کے نزدیک وہ کافر ہے یہ ترحیب نہیں بلکہ یہ حکم ہے اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین راجل و بین شرک والفر ترک و صلح. شرک و کفر اور بندۂ مومن کے درمیان نماز ترک کرنا ہے حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے بین القفر والایمان ترک السلام ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے اور آکا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے جس کو تبرانی نے اپنی موجم میں لکھا بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ حضور نے فرمایا من ترک سلا متعمد فقد کافر جہاروں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیاں کفر کیا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا مفل فی الاسلام لمن لا ہو ولا صلات لمن لا وضو الح کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا اور اسی روایت کو با الفاظ دیگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور سے یوں روایت کیا تبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا لا ایمان لا امانۃ ولا سلاۃ لا تہور ولادین حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا انََََی بینا و بین السلا من تارہ فقت کا <كَافَرًا> فرق کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا یعنی ہمارا اور ان کا پھر معاہدہ باقی نہیں رہے گا حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے حضور نے ارشاد فرمایا من تارا کا العصر فقد فقط ہاب جس نے اثر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے وہ حضور سے روایت کرتے ہیں بڑی مشہور روایت ہے حضور نے شاد فرمایا ان نہ ما والا مایو ہاسب و بہلا اب بے سلات ہی ان وہ انفسدت فقد خواب و فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلا پا گیا اگر پہلا تول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے وہ انجہا اور نجات پا گیا وہ انفصادت فقد خواب و اور اگر پہلا تول ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا مجھے وصیت کی کہ ان سات کاموں کو کرنا ہے ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے شاد فرمائی ولاطت و کچھ صلاطہ متعم دینہ فمن تارہ کہا متعمدن فقت خارہ الملہ کہ جان بوجھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا اور حضرت معاذ بن جب اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دس وسیعتیں کی تھی حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہتے ہیں اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر کل ماتم حضور نے مجھے دس باتیں ارشاد فرمائی حکمت سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات ہے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے تو اتنا خوبصورت کلام لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیز حضور نے دس باتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کو بطور وسیعت ارشاد کی کہتے ہیں کالا حضور نے مجھے کہا ارشاد کیا لات بلّہ شیان و ان کتلتا و حرختہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے کبھی بھی ارشاد شریک نہ ٹھہرانا دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی و لا سے والا و ان آرا من انتخاب و اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا تو کہا یہ کر لینا نکل جانا لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا تیسری بات حضور نے شاد فرمائی ولا کنا سلاتن مکتوبن متعمدن فینا من تارا کا سلاطن مکتوبت متعمدن باریت من ہو ذمت اللہ فرمایا اے معذبن جبل فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا اب وہ جدھر مرضی جائے اللہ نے جو ذمہ لیا ہوا ہے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی ولا تشر بننا خمر فعنہ کل جبل زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وا واسیا کا فعنا بل ماسیات اللہ کبھی اللہ کی نافرمانی فرمانی نہ کرنا اللہ کی نافرمانی فرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے اللہ تعالی کی معاسیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے اور چھٹی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی و عیا کا و فرارا منظ و ان حال <النَّاس> کن کہا جب محاذ پہ ڈٹا ہونا تو کبھی نہ پھیرنا اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو لیکن کہا بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے حضور نے کہتے مجھے جو ساتویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اصابن ناسا موتن فس اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے کوئی بیماری آ جائے موت والی تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ وہیں رہنا تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا اور اگر موت تیرے لیے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے نہیں سکتا اس لیے ایسے مقام سے بھاگ کرنا جانا وہیں ڈٹے رہنا اور وہیں رکے رہنا آٹھویں چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی وہ انفک اللہ کا من تو کہا اللہ نے تجھے جو وسعت دی ہے تجھے جو مال دیا ہے کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا ہے اور حضور نے نویں بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی ولا طرف انہم اثا کا آدھا اپنی اولاد کو ادب سے کھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا اصا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا کوڑا باندھ کے رکھنا اور دسویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی و اللہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں اور کالجوں تک پہنچایا بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیت اللہ ان کے سینے میں پیدا ہو اگر تو نے سب کچھ دے دیا نصب بنگلے دے دی اپنی اولاد کو تو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دی اپنی اولاد کو دنیاوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا تو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا تو حضور نے جو دسمی وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا اللہ تعالیٰ کا خوف ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا اللہ اکبر حضور کا ایک اور فروان سنیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے وہ کانا یوم القیامت ماں کارونا و فر اونا وہ خلف جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ فراون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور ابئی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جس سب میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے بے نوازی کو بھی اس سب میں کھڑا کر دیا جائے گا کتنی رسوائی ہے کتنی ذلت ہے کوئی بندہ یہ گوارہ کرتا ہے کہ مجھے اس سف میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنانے خدا کھڑے ہو دشمنانے رسول کھڑے ہو میری کوئی بہن میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرتی تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بات نماز نہیں چھوڑنی ہے میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا تو مجھے بعد میں سابر نامی وہاں کے ایک ساتھی نے فون کیا دو یا تین دن کے بعد کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے اس حدیث کا زور اتنا ہے اس حدیث کا وزن تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی سب میں کھڑا کر دیے جائے جن دشمنوں کے چہروں پہ تار پول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لانتے برس رہی ہوں گی اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا ہمارا حشر تو ابو بکر عمر کے ساتھ کرنا ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ دینا مالک ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا بلال حبشی کے ساتھ کر دینا ہماری آرزویں تو یہ ہیں ہماری تمنایں تو یہ ہیں ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھے تو داتا کے قدموں میں اٹھے خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں ہم اٹھے تو شاہ نقش بند بخاری کا جلوس آگے ہو ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھے ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھیں حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں تو ہماری آرزویں تو یہ ہیں ہماری تمنایں تو یہ ہیں لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگی اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے کتنی بڑی رسوائی ہے کتنی بڑی ذلت ہے اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے اللہ اکبر کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کو دشمنانے خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ سن لی اور آپ نماز کس دن چھوڑیں آج عزم کر کے اٹھیں اور اولاد نہیں آئی بیٹیاں نہیں آئیں گھر والے نہیں آئے لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے اس کو حکمن نافذ کرنا ہے گھر کے اندر ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو یہ حکم دینا ہے وام اور احلہ کا بسلا فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اس گھر میں نوسط ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہی ہوتے ہیں اس لیے آج ہم یہاں سے عرضم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے اللہ ہماری ان انشاءاللہ اللہ کو قبول کرے قبول کرے اللہ ہم کو پنج گانہ سجدے کی توفیق دے امین کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کے حضور جھکتی نہیں ہے سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا اقبال علیہ رحما کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں تو یہ کتنی عبرتناک ناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے وہ کان یوم القیامت ماں کارونا وہ فر اونا وہ مانا وہ ابی خلف وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں آپ نے حدیث والام سے بارھا سنی حدیث تدیل ہے آگ کریم یہ میراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا کسی کے انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا کسی کے لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی ایک قوم کو حضور نے دیکھا ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے پھر کچلا جاتا ہے حضرت جبریل امین حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا جبری لو من ہاؤلائے یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھر کچلے جا رہے ہیں الصلاة ہاؤلائے کہا یہ وہ بدنسیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر گوجل رہتے تھے نماز پنج فرض بھی نہیں پڑا کرتے تھے یہ وہ بد نصیب ہیں آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں یہ تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی ہے. ساٹھ ستر سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب نہیں سجدہ تو بندگی کا نام ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندہ تو ہے ہی بندگی میں کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہونا بازار میں تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں السلام علیکم یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو یہ بڑا محبت والا بڑے اخلاق والا ہے یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو جس رب نے زندگی بخشی ہے جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں اس کے حضور میں جکا جاتا کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور میں جھکتا اللہ اکبر کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھ رہا کرتے تھے اللہ اکبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں رحمت اللی آقا فرما رہے گھروں کو آگ لگا دوں کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہی نہیں اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن اور نماز نہ پڑھتا ہو اللہ اکبر تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فمایا میرا جی چاہتا ہے آج نماز تو نماز رہی ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے حضور کا ایک فرمان سنیے قریب کریم شاد فرمایا من تارا کل جمو آتا سلاسا جما ان متوالیات نبز السلامہ برا رہی جس نے بغیر کسی عذر کے تین جمعے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا اس نے پرواہ نہیں کیا اسلام کی اور ایک حدیث کے لفظ ہیں من تارا کا غیر و کتب من المنافقین جس نے بغیر کسی عذر کے تین جمعے چھوڑ دیے اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہے من تارا کا سلاسا جما بہا تاب اللہ کل بے جس نے سستی کی وجہ سے تین جمعے چھوڑ دیئے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے حضرت ابن حجر نے کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرو وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اسے. یہ دنیا پر اس کو سزائیں چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پانچویں سزا اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا مومن نیک شہری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر دے تو یہ بھی امت میں شامل ہے دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ایک تو بھوکا مرتا ہے دوسرا پیاسا مرتا ہے تیسرا زلیل ہو کے مرتا ہے اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے اور تیسری اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیے گا جس کا نام ہے شجا الاقر اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا اللہ اکبر ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا دوسرا اللہ تعالی جللہ شان ہو اپنے کہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ساتھی آؤ میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پخت عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو بھی میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ یہ دوستی کا حق ہے اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا کوشش کرو میرا دوست ہو اور جنم میں جائے والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے اندر کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے ماں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کیوں لاد پڑ جائے یا اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جی مستقبل ٹھیک ہو جائے یہ مستقبل کتنا ہے بیس پچیس سال کا اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو اصل مستقبل تو وہ ہے اللہ اکبر بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے کسی کا انٹرویو ہوتا ہے لوگ کہتا ہے جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے اصل امتحان تو یہ ہے اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور مرادی یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں سب کچھ اولاد کو آتا ہے ہر شہر فل فل پڑھتے اور بولتے ہیں دعائیں بھی نہیں آتی ہوتی تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں اللہ اکبر کوشش کریں محنت کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ نے ان بد عمل کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے آج ہمارے کچھ وائزین لوگوں کو تو واض و تلقین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتقاب کرتے ہیں اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عمل پیدا ہو جاتی کوئی عرس کی تقریب ہو کوئی محفل نات ہو کوئی جلسہ ہو کوئی شادی کی تقریب ہو نماز کے وقت پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور ایسی بات ہے میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ اشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر جب نماز شاہ ہوتی ہے تو ہمارا نکیب محفل کھولتا ہے لاؤڈ اسپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے جماعت ہو چکی ہے اب مسجد میں ملاب یعنی ملاب یہ نماز کو ہلکا کرنے والی بات ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ بلکہ بات تو کہہ دیتے جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے اب آ جاؤ کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو ممبروں محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و قریب قسم کی جو ہے وہ سرزد کا ہو رہی ہیں. یہ جو جہل لکیبوں کا ایک غول آ گیا نا یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ایک تو بے تحاشا القاب دوسرا دین کی روس ہے نائی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے چور سے کتب بناتے تھے آج کل ہم بناتے ہیں کہا تم کیسے کہا میں پتہ ہوتا یہ چور بیٹھا ہوئے ہم کہتے ہیں غوثِ زما اور کتبِ دورا بے تہاشا اور بے تکا انداز اور پھر دین کی روح سے یہ ناشنائی کہ بقائدہ اعلان ہوتا جناب جمعات ہو چکی اب تو آ جاؤ تو کیا کرنا ہے ساری رات جا کے اگر شاہ کی نماز ہی نہیں پڑی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے اسی طرح۔ جلسا لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے ان چیزوں کا التزام کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ دربار بڑا اونچا ہے مسجد کے اندر جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں حیثیت تو مسجد کی ہے دربار کی تو سانوی حیثیت ہے دربار پہ تین کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش زہرِ حلا کو کبھی کہہ نہ سکا کانت بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اچھا بعض والدین کی ایک سستی ہے وہ آتے جناب تعویز کر دو ہماری اللہ نماز نہیں پڑھتی بچے نماز نہیں پڑھتے اور کہتے جی ہماری تو چلو گزر گئی ہم تو نہیں پڑھتے یہ تو پڑھیں میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے البالا دو سر ابھی ہے بیٹا باپ کا ناز ہوتا ہے تم مجھ سے تعویذ لینے آگے ہو گھر میں بچھا کے سجدہ کرو تمہاری اولاد بھی تمہارے تتبوں میں سجدہ کرنے کی عادت ڈالی حضوف مائب سات سال کے ہوں تو انہیں مسجد میں لے جاؤ دس سال کے نہیں پڑتے تو ان کو مار کے پڑھاؤ اب اولاد ہوگی جوان خود کبھی سجدہ کیا نہیں اب کہتے ہیں شاید تعویذ سے کم چل جائے گا جو تعویز اللہ کے رسول نے تمہیں دیا تھا کہ سات سال کے ہوں پکڑ کے انگلی مسجد کا راستہ دکھاؤ سال کے ہو جائیں تو مار کے پڑاؤ ان کے سینے میں اللہ کا خوف داخل کرو ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ اللہ اولادکم سلاسا سلاسال اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ حبہ نبیکم ایک اپنے نبی کا پیار سکھاؤ وہ حبا اہل بیت ہی رسول اللہ کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ وہ تلاوت القرآن اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ چھین لو سیڑھیاں ان کے ہاتھوں سے گانے والی چھین لو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ناول اور ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو کتنے خوش نصیب دن تھے گلیوں سے گزرتے تھے گھروں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی آج پاپ میوزک کی صدایں تو آتی ہیں آج قرآن کی آوازیں نہیں آتی تو یہ عجیب ہے جی ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھے میں کہتا ہوں یہ کیوں پڑھیں جب تم نہیں پڑھتے ہو تمہاری اوپر کیا فرض ساقت ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے تم بوڑھے ہو کے نہیں پڑھتے ہو تمہاری اولاد تم چاہتے ہو جبانی میں پڑھ لے تم خود اللہ کے حضول سجدہ کرو اور پھر دیکھنا تمہارے تتبوں میں تمہاری اتباع میں تمہاری اولاد بھی تمہاری پیچھے پیچھے ہوگی اللہ اکبر صاحب و اس سنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ شان و اکمت اعلی حضرت سے دو لوگوں نے فتویٰ پوچھا بریلی کا ایک محلہ ہے محلہ ذخیرہ اس میں ہادی اصن اور قرب محمد نامی لوگوں نے تنظیم بنائی نماز کی دعوت کے لیے کچھ لوگ ان کی بات کو نہ سنتے اعلیٰ سے استفتاح کیا فتح رضویہ کے اندر موجود کہ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں کچھ لوگ اس کے باوجود نہیں آتے تو حکم شری کیا ہے تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو نرمی سے انہیں سمجھائیں آؤ نماز کی طرف نہیں مانتے موثر لوگ ڈالیں جو ان کو کہیں یہ تھے ہمارے کرنے والے کام ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے موثر معاشرے کے لوگ تلاش کریں اور ان کو سمجھائیں جن کی وہ مانتے ہیں ٹالتے نہیں ان سے سمجھائیں ان کو اور فرماتے ہیں اگر ان کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے تو فرمایا فتویٰ پھر یہ ہے ان سے بائی کاٹ کر دیں ان سے ترک کلام کر دیں ان سے گفتگو چھوڑ دیں ہم نے تو کبھی بیٹوں سے نہیں چھوڑی گفتگو بیوی بے نماز ہو ہم ہر شہ بیوی سے منوا لیتے ہیں کبھی کہا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تو نماز نہیں پڑھتی کبھی بیٹا کہے امی تو نماز نہیں پڑتی میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے کتنے دکھ دھیلتی ہے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں چھوڑ دے گی جب عادت ڈالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا چونکہ ہمارا تو اتنا ہی کام ہے نا حضرت باضید بستانی نے یہی کیا تھا نا حضرت باجیت بستامی الیہ رحما بستان کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں محلے کے کونے میں آ کر ایک فاشا عورت بیٹھ گئے لوگوں کا دین ایمان اجاڑنے لگی کسی نے کہا شہر لٹ رہا ہے جس کو تو عشقوں سے سراب کیا تھا اور سجدہائے سے جس شہر کو نور بکھا تھا تیرا شہر لٹ رہا ہے کہا کیا ماجرا ہوا لوگوں نے کہانی سنائی باجد گستی صبح مسلح اٹھایا اور جا کے اس فاشا عورت کے دروازے پہ مسلح بچھا لیا اب جو بھی گاہک آتا بائیز بستانی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا اس نے انتظار کیا رات کے کی اندھیرے گہرے ہو گئے آج کوئی گاہک نہیں آیا اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں تسبیح ہے مسلح بچھایا ہوا ہے نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہو. اور تھوڑی جگہ ہیں تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی میرا راستہ روک لیا بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے کہا میرے گاہک رکے ہوئے ہیں کہا آج میں تیرا گاہک ہوں بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے اللہ اکبر حضرت نے قیمت طے کی گھر کی جب چھت چڑھنے لگے نا سیڑھیاں لوگ دیکھ رہے تھے کہا مالک اگر با یزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے با یزید بھی ایک فادت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے اگر یہ بھی چڑھاخ بج گیا تو زمانے کو اجالا کہاں سے ملے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس سے کہا مسلح بچھالے جو میں کرتا جاؤں وہ کرتے جانا پہلے وضو کیا اس نے بھی کیا پھر مسلح پہ آئے وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی پھر باعزیت قیام کیا اس نے بھی قیام کیا پھر رقو میں گئے وہ بھی رقو قومہ وہ بھی قوم ہے جب سجدے میں حضرت باعجیت گئے وہ بھی سجدے میں تو با رو پڑے کہا مالک با کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تری چوکھٹ تک جھکا دے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاشا تھی جب سار اٹھایا وقت کی بلیا بن چکے ہیں میں بازار کے کنارے جا رہا تھا ایک شرابی گرا ہوا تھا اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا تھا میرے دل میں رحم آیا ایک انسان ہے اور یو ہو رہا ہے میں نے گندی نالی سے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کا منہ دھویا اور چلا گیا مشہور شرابی تھا شہر کا کہتے ہیں سہری کا وقت ہوا تحجد کے لمحے آئے تو میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا دیکھا کیا کہ وہ شرابی مسلح بچھا کے بیٹھا ہوا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا مجرہ ہوا ابھی اب صبح تو میں نے اس کو گندگی سے اٹھایا ہے اور اس کا منہ دھویا ہے میں حیران ہوا تو ہاتف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا صاحب اپنا کام کریں کوشش کریں کھینچ کے لے آئیں کسی کو مسجد میں اور پھر دیکھنا رب کے رنگ وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا رحیم ہے آئیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عزم لے کر کے جائیں اپنے لیے میرا نہیں خیال کہ اس بڑے مجمے میں کوئی ایسا شخص اب رہے گا جو نماز چھوڑ سکے گا انشاءاللہ نہیں چھوڑ سکے گا اللہ کی توفیق سے یہ آپ کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا کرم بھی اتر رہا ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اٹھ کر کوئی شخص جو ہے جا کے نماز چھوڑے لیکن اب ہم نے آگے کام کرنا ہے اپنے گھروں میں اپنی گلیوں میں اپنے محلوں کے اندر لوگوں کو کھینچ کر کے مسجد کا رخ دکھانا ہے اللہ مجھ کو آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے داوانہ الحمد الحمدللہ